بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھ سے کہا گیا ہے کہ طلوع اسلام کی دو دعوت اتنے عرصے سے پھیلائی جا رہی ہے بہتر ہو کہ میں اسے عام فہم الفاظ میں ایک یا دو تقریروں میں اس طرح سے محفوظ کر دوں کہ جو سب سے پہلے سننے والے لوگ بھی ہوں وہ بھی سمجھ جائیں کہ اس تحریک سے علاقت مقصد کیا ہے آئندہ دو تقریروں میں, میں اس کی کوشش کروں گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم برادران عزیز السلام علیکم ورحمۃ اللہ قرآن کریم میں اللہ تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا ہے خائز و کم واہ ان سے کہہ دو کہ میں تم سے کوئی لمبی چوڑی باتیں نہیں کرنا چاہتا میں صرف ایک بات کہنی چاہتا ہوں صرف ایک بات وہ بات کیا ہے یہ کہ انتقوم لاہے مسنا و خرادہ تم ایک ایک دو دو کر کے خدا کے لیے کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جاؤ اور پھر کیا کرو تم ماں تتحق کرو تم سوچو غور کرو بس یہ ایک بات تھی جو حضور نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مخاطبوں سے کہی کیا بات کہی یہ کہ تم سوچا کرو غور و فکر کیا کرو کیا سوچا کرو کس بات پر غور و فکر کیا کرو اس بات پر کہ ہماری زندگی کیسے گزر رہی ہے یہ ایسی کیوں ہے کیا یہ اس سے بہتر نہیں بن سکتی کیوں نہیں بن سکتی اگر بن سکتی ہے تو کیسے بن سکتی ہے یہ ہیں وہ باتیں جن کے متعلق کہا گیا ہے کہ تم کبھی کھڑے ہو کر سوچا کرو غور و فکر کیا کرو تم نے اگر سوچنا شروع کر دیا تو سمجھ لو کہ تمہاری حالت میں تبدیلی پیدا ہونے کا وقت آ گیا تمہارا نصیبہ جاگ اٹھا تمہاری بگڑی بڑھنی شروع ہو گئی تم نے اپنے لیے ایک نئی زندگی کی بنیاد رکھ دی میں نے درادران عزیز اس وقت آپ کو اسی لیے تکلیف دی ہے کہ آپ تھوڑے سے وقت کے لیے اپنے کام کاج سے یکسو ہو کر میری بات سنیں اور جو کچھ میں کہوں اس پر غور و فکر کریں آپ دیکھیں گے کہ اس سے بہت فائدہ مند باتیں سامنے آئیں گی اس سے ہم سب کا بھلا ہوگا سب سے پہلے اس بات پر غور کیجیے کہ آج دنیا کے اکثر حصوں میں مسلمانوں کی آبادیاں ہیں ان کی مجموعی تعداد کوئی چالیس کروڑ بتاتا ہے کوئی پچاس ساٹھ کروڑ تعداد کچھ بھی ہو <coughs> یہ ظاہر ہے کہ مراکش سے لے کر انڈونیشیا تک مسلمانوں کی مسلسل آبادیاں چلی جاتی ہیں ادھر افریقہ میں بھی ان کی کافی تعداد ہے یورپ کے کئی ملکوں میں مسلمان بستے ہیں روس اور چین میں بھی ان کی اچھی خاصی تعداد ہے ان میں بیشتر حکومتیں ایسی ہیں جو بالکل آزاد ہے بعض نیم آزاد اور نیم محکوم ہیں بعض معقوم بھی ہیں ان میں ایسے علاقے بھی ہیں جہاں خالص مسلمانوں کی آبادی ہے بعض ایسے بھی ہیں جہاں مسلم اور غیر مسلم ملے جڑے رہتے ہیں یہ ہے مسلمانوں کی آبادی کی قیمت اب یہ دیکھیے کہ ان کی حالت کیا ہے جو آزاد مملکتیں ہیں وہ غیر مسلموں کی آزاد مملکتوں کے مقابلہ میں بہت کمزور اور دلیل ہیں افغانستان ایران اعجاز مصر شام انڈونیشیا وغیرہ حکومتیں یورپ اور امریکہ کی غیر مسلم حکومتوں کے مقابلے میں نہ صرف کمزور ہیں بلکہ یہ ان کے رحم اور کرم پر زندہ ہیں وہ انہیں جس حالت میں رکھنا چاہے انہیں رہنا پڑتا ہے ان میں سے ہر مملکت کسی نہ کسی غیر مسلم حکومت سے امداد دیتی ہے انہیں کھانے کے لیے غلّہ ان کے ہاں سے ملتا ہے مشینری وہاں سے آتی ہے ضروریات زندگی کی اہم چیزیں ان سے لینی پڑتی ہیں دوائیاں ان کے ہاں سے آتی ہیں ہتھیار وہاں سے ملتے ہیں ح के نقد روپیہ ان کے یہاں سے ملتا ہے یہ سب کچھ غیر مسلم حکومتوں سے ملتا ہے تب جا کر ان مسلمان حکومتوں کا گزارا ہوتا ہے آپ سوچیے کہ جو کچھ میں نے کہا ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں ایک منٹ کے لیے اس بات کو سوچ لیے. اب آگے بڑھیے روس چین اور یورپ کے جن ملکوں میں مسلمان اور غیر مسلم ملے جلے رہتے ہیں وہاں بھی مسلمان غیر مسلموں سے دبے ہوئے زندگی بسر کرتے ہیں وہاں اختیار اور اقتدار سب غیر مسلموں کے ہاتھ میں ہے وہاں کے جتنے بڑے بڑے لوگوں کا نام سننے میں آتا ہے وہ سب غیر مسلم ہے کسی بڑے مسلمان کا نام تک سنائی نہیں دیتا اگر کہ ان ملکوں میں حاکم اور رعایا کا تصور نہیں وہاں ملک کے سب باشندے حکومت کے کاروبار میں یکساں شریک سمجھے جاتے ہیں لیکن وہاں عملاً ایسا دکھائی دیتا ہے جیسے غیر مسلم حاکم ہوں اور مسلمان محکوم اب اپنے گھر کی طرف آئیے آزادی سے پہلے ہندو اور مسلمان دونوں ہندوستان میں انگریزوں کے محکوم تھے لیکن وہاں بھی مسلمانوں کی حالت ہندوؤں کے مقابلے میں کہیں کمزور تھی ایسا نظر آتا تھا کہ مسلمان انگریز کا بھی محکوم ہے اور ہندو کا بھی وہاں ہماری آبادی کا نبے فیصد حصہ ہندوؤں کا مخروض ہوتا تھا وہ تعلیم میں ہم سے آگے تھے کاروبار میں آگے تھے دولت ان کے پاس بے شمار تھی حکومت میں بھی انہی کا زیادہ حصہ تھا وہاں اب بھی چار کروڑ سے زیادہ مسلمان بڑھتے ہیں لیکن ان کی جو حالت ہے وہ ظاہر ہے نہ ان کی جان محفوظ ہے نہ مال نہ عزت محفوظ ہے نہ عصمت نہ ان کی عبادت گاہیں محفوظ ہیں نہ خانقاہ ہیں حتیٰ کہ ان کے قبرستانوں تک بھی غیر معفوظ ہیں وہ جہاں سے جی چاہے مسلمانوں کو نکال دیتے ہیں اور جدھر جی چاہے انہیں دکیل دیتے ہیں یہ ان کے خلاف آواز تک نہیں نکال سکتے اور اگر آواز نکالیں بھی تو اس کا سننے والا کوئی نہیں یہ ہندوستان میں بسنے والے مسلمانوں کی حالت ہے اب رہا پاکستان تو ہمیں خدا کے قزل سے مکمل آزادی حاصل ہے خدا ہماری آزادی کو سلامت رکھے لیکن دیکھیے کہ یورپ امریکہ چین روس وغیرہ کی غیر مسلم آزاد حکومتوں کے مقابلے میں ہماری کیا حالت ہے ہم ہر بات میں ان سے پیچھے ہیں اور زندگی کی بہت سی ضروریات میں ان کے محتاج ہیں پھر ملک کے اندر ہماری حالت یہ ہے کہ قریب آدھی آبادی جھونکڑوں میں رہتی ہے انہیں مکان تک میسر نہیں کتنی آبادی ہے جو رات کو بھوکی سوتی ہے انہیں پیٹ بھر کر کھانے کو نہیں कितने کتنے لوگ ہیں جنہیں تن को کو کپڑا تک میسر نہیں ہماری کتنی مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں جو گھروں سے اس لیے باہر نہیں نکل پاتیں کہ ان کے پاس فطر ڈھانپنے کے لیے پورا کپڑا نہیں ہمارے کتنے مریض ہیں جو بے علاج مر جاتے ہیں کتنے لوگ ہیں جن کے بچے ان کے سامنے سڑک تڑک کر جان دے دیتے ہیں لیکن ان کے پاس دوائی خریدنے کے لیے چار پیسے نہیں ہوتے کتنے ایسے ہیں جنہیں میت کے کفن دفن کے لیے گھر کے برتن تک بیچنے پڑتے ہیں ہمارے کتنے بچے ہیں جو اسکولوں میں جگہ نہ ہونے کی وجہ سے گلوں میں آوارہ हैं رہتے ہیں کتنے ایسے ہیں جو فیس اور کتابوں کے لیے پیسے نہ ہونے کی وجہ سے ان پڑھ اور جاہر رہ جاتے ہیں کتنی جوان لڑکیاں اس لیے گھروں میں بیٹھی ہیں کہ ان کے ماں باپ کے پاس اتنا نہیں کہ انہیں گھر سے باعزت اٹھا سکے برادران عزیز سوچیے کہ جو کچھ میں نے کہا ہے وہ غلط تو نہیں اور یہ حال صرف ہماری ہی نہیں افغانستان ایران عراق شام حجاز وغیرہ جس ملک میں جائیے وہاں یہی حالت نظر آئے گی بلکہ اس سے بھی بدتر حالت حتیٰ کہ اگر آپ یورپ کے ان ملکوں میں جائیں جہاں مسلم اور غیر مسلم اکٹھے رہتے ہیں وہاں بھی آپ کو مسلمان اپنی اکثر حالت کی وجہ سے غیر مسلموں سے نمایاں طور پر الگ نظر آئے پھٹے پرانے کپڑے ٹوٹے پھوٹے بسیدہ مکان ان کے چہروں سے نظر آ جاتا ہے کہ وہ کس قدر مفلس اور نادار ہیں اور یہ ظاہر ہے کہ جہاں مفلسی اور ناداری ہوگی وہاں ہزار قسم کے عہد بھی آ جائیں گے اب آپ عزیز مان ایک قدم آگے بڑھیں جیسا کہ میں نے بتایا ہے یہ مسلمان دنیا کے مختلف حصوں میں رہتے ہیں ایک دوسرے سے ان کے جغرافیائی حالات مختلف ہیں آب و ہوا مختلف ہے رہنے سہنے کے طریق مختلف ہیں تو بجتیں مختلف ہیں زبانیں مختلف ہیں لیکن ان سب میں صرف ایک چیز مشترک ہے یعنی یہ سب مسلمان ہیں ان کا مذہب ایک ہے اب سوچیے کہ اگر کوئی غیر مسلم ان حالات کو سامنے رکھ کر کس نتیجے پر پہنچے کہ دنیا کی قوموں میں مسلمانوں کی پستی اور غریبی کمزوری اور ناداری کا باعث ان کا مذہب ہے تو ہمارے پاس اس کا کیا جواب ہے یہ ٹھیک ہے کہ ہمیں یہ بات بری لگے گی کوئی شخص بھی اپنے مذہب کے خلاف اس قسم کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا اسے اس سے غصہ آ جانا چاہیے اسے غصہ آ جاتا ہے لیکن برادران غصہ آ جانے سے اس غیر مسلم کے اعتراض کا جواب تو نہیں مل سکتا سوال یہ ہے کہ اگر اس کی وجہ کہ مسلمان دنیا میں جہاں بھی ہے زلیل اور پست ہیں ان کا مذہب نہیں تو پھر اس کی اصلی وجہ کیا ہے میں آپ سے عرض کروں گا کہ آپ اس بات کو اچھی طرح سے سوچیں فرصت کے وقت سوچیں گھر جا کر سوچیں اپنے آپ بات سمجھ میں نہیں آتی تو کسی دوسرے سے پوچھیے اور پھر دیکھیے کہ کیا ہمیں کہیں سے اس بات کا اتنی ناندہ جواب مل سکتا ہے کہ مسلمان دنیا میں جہاں بھی ہے زلیل اور خوف کیوں ہے اور الاداد کیوں ہے دوسروں سے پیچھے کیوں ہے غیروں کا محتاج کیوں ہے ان کے در کا بیکاری کیوں ہے اس سوال کا جواب آپ کو اور تو کہیں سے نہیں ملے گا لیکن اگر آپ مسجد میں خطبہ یا واہ سنیں گے تو وہاں آپ کو یہ آواز سنائی دے گی کہ مسلمان اس لیے ذلیل اور خور ہے کہ اس نے مذہب کو چھوڑ دیا ہے اور اس کی تفصیل یہ بتائی جائے گی کہ مغرب کی تعلیم نے قوم کو مذہب بنا دیا ہے یہ نماز نہیں پڑھتے روزے نہیں رکھتے سوٹڈ بوٹڈ رہتے ہیں داڑی مڑاتے ہیں کلبوں میں جاتے ہیں وہاں ناچتے ہیں ان کی بیویاں پردہ نہیں کرتی میک اپ کرتی ہیں سنیما جاتی ہیں وغیرہ وغیرہ کہنے والے تو یہ کچھ کہہ کر چلے جاتے ہیں لیکن میں آپ سے ارض کروں گا کہ آپ ٹھنڈے دل سے سوچیے کہ کیا مسلمانوں کی ضلعت اور پستی کی وجہ یہی ہے جو ہمیں بتائی جاتی ہے سب سے پہلے تو یہ کہ دنیا میں جو ان ہم سے آگے ہیں اور جن کے ہم محتاج رہتے ہیں وہ سب یہی کچھ کرتی ہیں انہوں نے بھی اپنے مذہب کو چھوڑ رکھا ہے وہ بھی کلبوں میں جاتے ہیں ناچتے ہیں کودتے ہیں ان کی عورتیں بھی بناؤ سنگار کرتی ہیں خانوں میں جاتی ہیں پھر وہ ہم سے آگے کیوں ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ یہ باتیں بڑی اچھی ہیں میں کہنا صرف یہ چاہتا ہوں کہ وہ قومیں جو ہم سے اتنی آگے ہیں ان کے ہاں بھی یہ سب کچھ ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود اور وہ ہم سے اتنی آگے ہیں پھر دوسری طرف یہ بھی دیکھیے ہم میں بہت تھوڑے لوگ ہیں جنہوں نے مذہب کو چھوڑ رکھا ہے باقی سب مذہب کے پابند ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں روزے رکھتے ہیں ان کا لباس وضا فطح سب مذہب کے مطابق ہے ان کی بیویاں پردہ کرتی ہیں وہ نہ کلبوں میں جاتے ہیں نظیم خانوں میں لیکن اس کے باوجود ان کی حالت بھی ویسی ہی ہے جیسے دوسرے مسلمانوں کی مذہب کی پابندی نے ان کی حالت کو بہتر نہیں بنا دی بلکہ آپ غور سے دیکھیے تو صاف نظر آ جائے گا جا کہ غریب لوگ مذہب کے زیادہ پابند ہوتے ہیں لیکن مذہب کی پابندی ان کی حالت کو کبھی نہیں سنوارتی وہ بدستور غریب اور نادار رہتے ہیں مصیبتوں کی زندگی بسر کرتے اور تکلیفیں اٹھاتے ہیں اس لیے میرے عزیز بھائیوں یہ تو اس اعتراض کا صحیح جواب نہیں میں آپ سے پھر ارض کروں گا کہ آپ ان باتوں سے گھبرا نہ جائیے ان سے غصہ نہ مانیے ناحول نہ پڑھ کر نہ اٹھا جائے. اٹھ ڈائیے ان پر ٹھنڈے دل سے غور کیجیے سوچیے اور پھر دیکھیے کہ کیا ہم کسی صحیح نت... نتیجے پر پہنچ رہے ہیں آپ دیکھیں گے کہ ہمیں اس اعتراض کا کوئی اطمینان بخش جواب نہیں ملتا اب آپ ایک قدم اور آگے بڑھے اس اعتراض کا جواب اکثر لوگوں کی طرف سے آپ کو یہ ملے گا کہ یہ اعتراض ہی سرے سے غلط ہے اگر مسلمان غریب ہیں ان کے پاس دولت اور قوت نہیں وہ دنیا کی دوسری قوموں سے پیچھے ہیں وہ کمزور ہیں ان کے پاس کھانے کو روٹی پہننے کو کپڑا اور رہنے کو مکان نہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ زلیل اور پست ہیں دنیا کی نظروں میں بے شک وہ ایسے ہی ہوں گے لیکن وہ خدا کی نظروں میں ایسے نہیں خدا کے نزدیک عزت اور ذلت کا معیار ہی دوسرا ہے دنیا کا مال و دولت فتنا ہے جس قدر انسان اس فتنے سے دور رہے اسی قدر وہ خدا کا مقرب ہو جاتا ہے سب سے زیادہ با خدا وہ ہے جو سب سے زیادہ دنیا سے نفرت کرے دنیا مردار ہے اور اس کا طالب کستا مومن دنیا میں اس طرح رہتا ہے جس طرح جیل خانے میں قیدی یہ دنیا کافروں کے لیے ہے اور آخرت مسلمانوں کے لیے اگر انہیں اس چند روزہ دنیا میں تکلیفیں بھی پہنچتی ہیں تو کوئی بات نہیں یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے وہ اپنے بندھوں کی آزمائش کرتا رہتا ہے جو ان تکلیفوں کو صبر شکر سے برداشت کر لیتا ہے وہ اس آزمائش میں پورا اترتا ہے اس کے لیے آخرت میں جنت کا گھر ہے اور حقیقی زندگی ہے ہی آخرت کی جس کی آخر بت سنور جائے سمجھ لو کہ اسے سب کچھ مل گیا یاد رکھو رزق خدا نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے وہ جس کی روزی چاہے تنگ کر دے جسے چاہے خوشحال کر دے وہ جسے چاہے عزت دے جسے چاہے ذلت دے انسان کو ہر حال میں راضی بار رضا رہنا چاہیے جو شخص رزت کی تنگی غریبی محتاجی مصیبت تکلیف کا شکوہ کرتا ہے وہ خدا کے فیصلوں پر اعتراض کرتا ہے وہ رضاء باری تعلی پر نکتہ نہیں کرتا ہے بندے کو کیا حق ہے کہ اپنے مالک کے کسی فیصلے پر اعتراض کرے جو کچھ اس کی طرف سے ملے انسان کو چاہیے کہ خود پر مطمئن رہے یہی اللہ کے نیک بندوں کی نشانی ہے اس لیے یہ خیال کبھی دل میں نہیں لانا چاہیے کہ چونکہ مسلمان غریب اور محتاج ہیں اس لیے یہ زلیل اور خور ہیں غریبی اور محتاجی تو خدا کی رحمت ہے یہ ہے برادران عزیز وہ واضح جسے ہم ہر مسجد اور ممبر سے اپنے بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں اور جسے آج بھی ہر واعض دہراتا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ واقعی اسلام کی تعلیم ہے کیا قرآن شریف کا یہی حکم ہے کیا خدا کا یہی منشا ہے کہ مسلمان غریب اور محتاج رہے کیا دنیا کی ذلت اور خواہ خدا کے مقرب بندوں کی نشانی ہے میرے عزیز دوستو ہم اپنے دل سے ان سوالات کا جواب کچھ ہی کیوں نہ دے لیں لیکن قرآن شریف کی تو یہ تعلیم نہیں خدا کا تو یہ حکم نہیں اس کی تعلیم تو یہ ہے کہ وہ سخر ال تم ماس کماوا سے وہ ماسل ہر دمیں زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے اسے خدا نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے کہ تم اس سے کام دو وہ سچے اور پکے مومنوں کی نشانی یہ بتاتا ہے کہ نہم مقصد تم ورف ال کریم ان کے لیے مفرت ہے اور عزت کی روزی, روزی وہ خدا کے دوستوں کے متعلق کہتا ہے کہ لاہم البش رفل حیات دنیا وقل آخرت لا تبدیل عال اللہ ان کے لیے اس دنیا کی زندگی میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت کی زندگی میں بھی. یہ خدا کا قانون ہے جو کبھی بدل نہیں سکتا وہ مومنوں کو دعا ہی یہ سکھاتا ہے کہ ربنا بنا فی الدنیا دنیا وفی فل فاخرت اے ہمارے پروردگار ہمیں اس دنیا میں بھی خوشگوار زندگی عطا کر دے اور آخرت میں بھی خوشگوار زندگی وہ واضح الفاظ میں کہتا ہے کہ للذین احسنو فی حاظت دنیا حسنت جو لوگ نیک عمل کرتے ہیں ان کی اس دنیا کی زندگی بڑی خوشحال ہو جاتی ہے وہ ایمان اور امال صالحہ کا لازمی نتیجہ اس دنیا میں حکومت اور سلطنت قرار دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ واد اللہ الزین عامن من کم ومل الصوالحاد لخل صنحم فل ارد قبست من اد خدا نے وعدہ کر رکھا ہے کہ تم نے سے جو لوگ ایمان لائیں گے اور امان صلاح کریں گے وہ انہیں اس دنیا میں حکومت عطا کرے گا جس طرح اس نے ان سے پہلی قوموں کو حکومت عطا کی وہ اس دنیا میں جنتی زندگی کی علامت یہ بتاتا ہے کہ انہ لکا اللہ تجربہ سیا والا و نا تزم اور سیاحا <تَزْحَا> و اس میں نہ انسان بھوکا رہے گا نہ ننگا نہ اسے پیاز کا خوف ہوگا نہ مکان کی تنگی اس کے برق الفاظ میں کہتا ہے کہ من آ عن ذکری فنا لہو منی شن زن کم و نقش جو جو میرے احکام سے روزردانی کرے گا ہم اس کی روزی کم کر دیں گے اور وہ قیامت کے دن بھی اندھا اٹھایا جائے گا برادران عزیز آپ اس آیت سے یوں ہی آگے نہ گزر جائیے ذرا ٹھہر کر اس پر غور کیجئے یہ سورہ طوا کی ایک سو چوبیسویں آیت ہے سورہ طاہا ہائے نمبر ایک سو اس میں اللہ تعالی نے صاف الفاظ میں فرمایا ہے کہ جو لوگ خدا کے احکام سے روبردانی کریں گے ان کی روزی تنگ ہو جائے گی اور وہ قیامت میں بھی اندیخی اٹھیں گے آپ سوچ لیجیے کہ دنیا میں روزی کا تنگ ہو جانا کس قدر خدا کا خداب ہے کہ جس سے انسان کی عاقمت بھی خراب ہو جاتی ہے خدا سب کو اس عذاب سے محسوس کرے دوسری جگہ اس نے کہا ہے کہ جو قوم اس نعمت کرتی ہے تو اذا کا ہلّا و اللہ اسے بھوک اور خوف کے عذاب کا مزہ دکھاتا ہے اور جس پر خدا کا عذاب آتا ہے اس کی نشانی یہ ہے کہ لہو سے دنیا خن وہ اس دنیا میں ولیل اور خور ہو جاتا ہے اس کے لیے آزاد علیم انف دنیا ہوتا ہے یعنی اس دنیا میں دربناک آزاد اس نے بتایا ہے کہ جب بنی اسرائیل نے خدا کے احکام سے منہ موڑا تو ضروربت علیہم ال ذلت و المس کے نہ تو وبا بے حد اللہ ان پر ذلت اور خواہی کا عذاب آ گیا اور وہ خدا کے غضب کے متحق ہو گئے ان آیات سے آپ نے دیکھ لیا ہوگا برادران عزیز کہ اس دنیا میں ذلت اور رسوائی کی زندگی خدا کا عذاب ہے غریبی اور محتاجی مفلسی اور ناداری روزی کی تنگی لباس اور مکان کی محتاجی ان لوگوں کے حصے میں آتی ہے جن پر خدا کا قطب ہو اس کے برعکس خدا کے محبوب بندوں کو رزق کی فراوانی حاصل ہوتی ہے انہیں ہر طرح کی خوشحالی مجسل ہوتی ہے عزت کی روٹی ملتی حکومت اور سلطنت حاصل ہوتی ہے زمین اور آسمان کی قوتیں ان کے حکم کے نیچے ہوتی ہیں وہ دنیا کی قوموں میں بڑی باعزت بس، زندگی بسر کرتے ہیں حتیٰ کے خداون تعلی نے کھلے کھلے الفاظ میں بتا دیا کہ وہلئی آج اللہ کابیلا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ غیر مسلم کبھی مسلمانوں پر غالب آ جائیں نہیںجنا آڈن کبھی کا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ غیر مسلم کبھی مسلمانوں پر غالب آ جائیں ان کے لیے خدا کا فیصلہ ہے کہ وہ انتمل آ لو نہ تم موم اگر تم مومن ہو تو پھر تم سب پر غالب رہو لہذا یہ کہنا غلط ہے کہ خدا کے مقرب بندوں کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ دنیا میں غریبی اور مفلسی محتاجی اور ناداری کی زندگی بسر کرتے ہیں خدا کے مقرب بندے عزت اور حکومت غلبہ اور قوت خوشحالی اور سربلندی کی زندگی بسر کرتے ہیں یہ خدا کا فیصلہ ہے اور خدا کے فیصلوں میں کبھی تبدیلی نہیں ہوا کرتی یہ تو ہو سکتا ہے کہ کوئی قوم کسی حادثہ کی وجہ سے کسی وقت کمزور ہو جائے اور لوگ غریب اور محتاج ہو جائیں لیکن کسی حادثہ کی وجہ سے ایسا ہو جانا اور بات ہے اور کسی قوم کا مستقل طور پر ایسا ہو جانا اور پھر اس, اس کا اس حالت پر مطمئن ہو کر بیٹھ جانا بلکہ اسے اللہ کی رحمت سمجھ لینا اور بات ہے مسلمان قومیں تو صدیوں سے اس حالت میں چلی آ رہی ہیں اور پھر انہیں بار بار یہ بتایا اور سکھایا اور پڑھایا جاتا ہے کہ ایسی حالت خدا کی رحمت ہے حالانکہ ہم نے قرآن کریم کی ان آیات سے دیکھ لیا کہ جو قوم ایسی حالت پر مطمئن ہو کر بیٹھ جاتی ہے اس پر خدا کا فضل ہوتا ہے میں نے جو کچھ آپ سے کہا ہے آپ برادران عزیز اس پر نہایت ٹھنڈے سے غور کیجئے سوچیے کہ یہ باتیں ٹھیک ہیں یا نہیں اس کے بعد یہ سوال سامنے آئے گا کہ جب خدا کا حکم اور قرآن شریف کی تعلیم یہ ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ مسلمان ہاں دنیا کے کسی حصے میں بھی کیوں نہ ہو ذلت اور پستی محتاجی اور مفلسی کی زندگی بطر کرتے ہیں اور ہر جگہ غیر مسلم ان پر غالب ہے اس سوال کا جواب میں آپ کی خدمت میں اپنی اگلی تقریر میں تیز کروں گا اتنے میں آپ ان باتوں پر اچھی طرح غور و فکر کریں اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کے آکام کو اچھی طرح سمجھیں ان پر غور و فکر کریں اور پھر ان کے مطابق عمل کر کے سچے مسلمان بن جائیں تاکہ ہم اس دنیا میں بھی عزت اور خوشحالی کی زندگی بکر کریں اور ہماری عاقبت بھی سنجھ آئے ربنا تقبل منا انا کا حن تصنی العلیم و سنا برادران حدیث وحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے عزیز بھائیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ میں نے اپنی پہلی تقریر میں جو کچھ کہا تھا امید ہے آپ نے اس پر اچھی طرح غور کیا ہوگا آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے بتایا یہ تھا کہ قرآن شریف میں واضح الفاظ میں کہا ہے کہ غریبی اور محتاجی خدا کا عذاب ہے خوشحالی اور عزت کی روزی اللہ کی رحمت ہے مسلمان نہ کسی کا معقوم ہو سکتا ہے نہ کسی کے زیر اثر یہ آزاد ہوتا ہے اور سب پر غالب نہیں یج اللہ کافرینا حلن مومنینا صدیرہ خدا کا ارشاد ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ مومنین پر کافر غالب آ جائیں اب آپ ساری دنیا کے مسلمانوں کی حالت پر غور کریں آپ کو نظر آ جائے گا کہ یہ غریب بھی ہیں اور نادار بھی کمزور بھی ہیں اور لاچار بھی اور باتوں کو چھوڑیے اس بات میں تو کسی کو بھی اختلاف نہیں ہو سکتا کہ ہر جگہ ان کی حکومتیں کسی نہ کسی غیر مسلم طاقت کے زیر اثر اب آپ سوچیے کہ ایک طرف ان کے خدا کا فرمان ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ غیر مسلم مسلمانوں پر غالب آ جائیں اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ غیر مسلم ہر جگہ کسی نہ کسی رنگ میں مسلمانوں پر غالب اب یا تو یہ ماننا پڑے گا کہ معاذ اللہ،, اللہ جو کچھ خدا نے کہا تھا وہ غلط ہے اور اگر وہ غلط نہیں اور یہ ظاہر ہے کہ خدا کا فرمان کبھی غلط نہیں ہو سکتا تو پھر ہم اس کے سواب کسی اور نتیجے پر نہیں پہنچ سکتے کہ حقیقی اسلام کے ماننے والے مسلمان آج دنیا میں کہیں ہیں غور فرمایا آپ نے اس بات کے سننے سے ہمیں صدمہ ضرور ہوگا لیکن جب یہ بات سچی ہے تو اسے بہرحال ماننا اور سننا ہی پڑے گا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم سچے اسلام کے پیروں نہیں تو سچا اسلام کیا ہے اور ہم اس کے پیرو کس طرح ہو سکتے ہیں بس اس ایک سوال کے صحیح جواب سے ساری بات صاف ہو جائے گی لیکن میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ اسے بڑے ہی غور سے سنیں اور سوچیں کہ جو کچھ آپ سے کہا جا رہا ہے اس میں کوئی غلطی تو نہیں اس میں تو عزیزہ من کسی کو بھی اختلاف نہیں ہو سکتا کہ اصلی اور سچا اسلام جناب نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ ان کے زمانے میں تھا ہمیں دیکھنا یہ چاہیے کہ وہ اسلام کس قسم کا تھا کیونکہ جب تک ہمیں اس کا علم نہیں ہوتا کہ سچا اسلام کیا تھا اس وقت تک ہم سمجھ ہی نہیں سکتے کہ ہمارے اسلام میں کیا نقص سچے اسلام کی بہت سی خصوصیات تھیں لیکن میں اس وقت آپ کے سامنے اس کی صرف ایک بنیادی خصوصیت عرض کروں گا اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد آپ کے سامنے یہ حقیقت واضح ہو جائے گی کہ ہمارا آج کا اسلام کس طرح اس سچے اسلام سے بالکل متضاد ہے آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت مسلمانوں میں کئی فرقے ہیں کیا اور سنی پھر سنیوں میں مقلد اور غیر مقلد پھر مقلدوں میں دیوبندی اور بریلوی وغیرہ وغیرہ آج ان فرقوں میں سے کسی سے یہ پوچھئے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان میں سے کوئی فرقہ بھی موجود تھا آپ دیکھیں گے کہ حضور کے زمانے میں ان میں سے کوئی سلسہ بھی موجود نہیں تھا سارے مسلمان ایک امت تھے اور اس امت میں نہ کوئی شیعہ تھا نہ سنی نہ ہنفی تھا نہ وہابی نہ اہل حدیث تھا نہ اہل فقا نہ دیوبندی تھا نہ بریلوی سب مسلمان تھے ثقت مسلمان ان میں کوئی فرقہ پیدا ہو ہی نہیں سکتا تھا اس لیے کہ اسلام تو فرقوں کی اختلافات کو مٹانے کے لیے آیا تھا قرآن شریف نے کھلے الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ فرقہ بندی شرق ہے کچھ سنا درادران حریف میں نے کیا کہا ہے قرآن غریم نے کھلے الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ فرقہ بندی شرک ہے سورہ روم کی اکتیسویں بتیسویں آیت میں ہے ولاقون من الزین فرقین وقان شیعان کلو ہز دن بد ہم فرح مسلمانوں دیکھنا تم نے توحید پرست ہو جانے کے بعد پھر سے مشرک نہ بن جانا یعنی ان لوگوں میں سے نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے دین میں فرقے پیدا کر لیے اور خود بھی ایک فرقہ بن کر بیٹھ گئے پھر فرقہ بندی میں یہ حالت ہو جاتی ہے کہ ہر فرقہ سمجھتا ہے کہ میں بالکل سچائی پر ہوں اور باقی سب کا مذہب غلط ہے دراد عزیز یہ آیت بالکل واضح ہے اس کے سمجھنے میں کسی قسم کی مشکل نہیں اس وقت آپ کے پاس پرانے شریف نہیں ہوگا آپ اس کا حوالہ نقل کر لیں اور گھر جا کر خود دیکھ لیں کہ اس آیت کا ترجمہ اور مطلب کیا ہے اس کا حوالہ لکھ لیں سورائے ای روم آیات اکتیس اور بتیس اور دیکھیے سورائے انعام کی آیت ایک سو ساٹھ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ان اللہ زین فرق الدین ہوں وقان شیان لستا مین سی جن لوگوں نے اپنے دین میں فرقے پیدا کر لی اور خود بھی ایک گروہ بن کر بیٹھ گئے اے رسول تیرا ان سے کوئی واسطہ نہیں اس آیت کا حوالہ بھی نقل کر لیں اور گھر جا کر قرآن شریف نکال کر دیکھ حوالہ ہے سورہ انعام آیت ایک سو ساٹھ ایک اور آیت دیکھی پرائے عال عمران آیت ایک سو چار میں ہے ولاقون کلین تفر رخو وق تنخ نم باد ماں جا بناس الاء کلحم عذاب العظیم مسلمانوں تم نے ان لوگوں جیسا نہ ہو جانا جو وہی کی واضح تعلیم آ جانے کے بعد سرکوں میں بڑھ گئے اور آپس میں اختلاف کرنے لگ گئے ان لوگوں کے لیے بہت بھاری عذاب ہے اس کا بھی حوالہ لکھ لیجیے آل عمران آیت ایک سو چار عزیز جو کچھ میں نے کہا ہے اس پر ایک بار پھر روقع دیں میں نے کہا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمانوں میں کوئی فرقہ نہیں تھا. ایک امت تھی جس میں کوئی اختلاف نہیں تھا. اور قرآن شریف میں واضح الفاظ نے کہا ہے کہ فرقہ بندی فرق اس نے مسلمانوں سے تقریر کہا ہے کہ دیکھنا کہیں فرقوں میں نہ بٹ جانا اگر تم نے ایسا کیا تو تم پر خدا کا بھاری عذاب آ جائے اس کے ساتھ ہی اس نے نبی اعتمص صلی اللہ علیہ وسلم سے واضح الفاظ میں کہا کہ جو لوگ فرقوں میں بٹ جائیں ان سے آپ کا کوئی واسطہ نہیں یہ تھا برادران عزیز وہ اسلام جو قرآن مجید نے پیش کیا اور جس پر نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مسلمانوں نے حمل کیا اس کے مقابلے میں ہمارا آج کا اسلام ہے جس سے مسلمان کتنے فرقوں میں بٹے ہوئے آپ سوچیے کہ کیا یہ اسلام اور حضور نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا اسلام ایک ہی ہو سکتا ہے کبھی نہیں ہو سکتا جس اسلام میں فرقے ہوں وہ سچا اسلام کس طرح ہو سکتا ہے اگر دین کے معاملے میں مسلمانوں میں باہمی اختلاف ہو تو وہ سچے مسلمان ہو نہیں سکتا اختلاف خدا کا عذاب ہے اور اس کا نتیجہ ضلع و خاری میں <متحد> جانتا ہوں کہ یہ کچھ سننے کے بعد آپ کو بڑا غصہ آئے گا اس لیے کہ آپ کا بھی کوئی نہ کوئی فرقہ ہے لیکن میرے ازیز بھائیوں اس میں غصہ ہونے کی کوئی بات نہیں میں نے قرآن شریف کی آیات آپ کے سامنے پیش کی ان کے حوالے لکھ لکھوا دیے آپ خود قرآن شریف کھول کر دیکھ لیجیے اگر اس میں یہی کچھ لکھا ہو تو پھر غصے ہونے کی بجائے ٹھنڈے دل سے سوچیے کہ جس اسلام میں فرقے موجود ہوں وہ اسلام کبھی بھی وہ دین ہو سکتا ہے جسے نبی اقم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمایا تھا اور اگر ہمارا آج کا اسلام وہ اسلام نہیں تو پھر اس کے نتائج وہ کیسے نکل سکتے ہیں جو نتائج اصلی اور حقیقی اسلام نے پیدا کیے تھے لیکن میں جانتا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو کس طرح مطمئن کر لیں آپ دل میں یہ کہہ لیں گے کہ ہمارا فرقہ بالکل سچا ہے دوسرے فرقے جھوٹے ہیں لیکن آپ سوچیے کہ آپ جتنے حضرات اس وقت جہاں تشریف رکھتے ہیں ان میں سے ہر ایک یہی کہہ کر اپنے آپ کو مطمئن کر لے گا کہ میرا فرقہ سچا ہے باقی فرقے جھوٹے ہیں یہ وہی بات ہے جسے قرآن شریف نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ فرقہ بندی میں ہوتا ہی یہ ہے کہ کلو حزم دم جما لگے پر ہوں ہر فرقہ والا مطمئن ہوتا ہے کہ میں سچائی پر ہوں باقی سب جھوٹے <تصفح> میرے بھائیو بات اس فرقے اور اس فرقے کی ہے ہی نہیں جب تک مسلمانوں میں فرقے موجود ہیں وہ سچے اسلام پر ہو نہیں سکتے یہ سچے اسلام پر اس دن ہوں گے جس دن یہ فرقوں میں بٹے ہوئے ہونے کی بجائے ایک امت بن جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فرقہ کوئی نہیں تھا ایک امت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا اسلام اسی صورت میں پھر سے واپس آ سکتا ہے جب تمام مسلمان ایک امت بن جائیں جب ان میں کوئی فرقہ باقی نہ رہے پرانے شریف میں ہے کہ ہوا تمباؤ کو